آپس میں جو چپکلشیں اور آویزش رہی ہے اس کے بارے میں طلب صالح کا منحج کیا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ ہستیاں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام امت کے درمیان وسیلہ ہیں واسطہ ہیں امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک صحابہ کے رام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے واسطے سے پہنچتی ہے ان صحابہ کے رام کے بغیر نہ تو قرآن مجید ہاتھ آ سکتا ہے اور نہ ہی قرآن کا بیان یعنی سنت و حدیث وہ ہم تک پہنچ سکتی ہے اللہ صبح اللہ نے انہیں اول بخلا میں خیر امت اور امت وسط قرار دیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں یہ ذمہ داری سونپی بلی وہ انی والو آیا ایک آیت بھی ہو تو وہ میری طرف سے پہنچاؤ آیت چاہے قرآن مجید کی ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کی سنت اور حدیث ہو حجرت الباع کے عظیم اجتماع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا فلی بل کی تم میں سے جو لوگ موجود ہیں وہ غیر موجود لوگوں تک پہنچا دیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر جو ذمہ داری عائد ہوئی تھی انہوں نے اس ذمہ داری کو بڑے بہترین انداز میں نبھایا اور پورا کیا ہے لیکن دوسری طرف جو اسلام دشمن قوتیں ہیں انہوں نے سب سے پہلا نشانہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو قرار دیا انہیں بدنام کرنے کی مضمون کوششیں کی گئیں اور ان کے مقدس کردار کو داغ دار کرنے کے لیے ہر طرح کے حربے اختیار کیے گئے تاکہ امت اور نبی کے درمیان یہ جو صحابہ کے رام کی صورت میں واسطہ ہے یہ واسطہ کمزور پڑ جائے یا بالکل ڈھہ جائے ختم ہو جائے اور اگر وہ اس کام میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اسلام کی بلند و بالا اور عالی شان عمارت خود بخود بوس ہو جائے گی گر جائے گی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو سیکھ کر ہم تک پہنچانے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں تو جب ان کا کردار ہی داغدار ہو جائے گا وہ ہی مشکوک ٹھہریں گے اور ان کے بارے میں ہی طرح طرح کے شکوک و شبوہات پیدا ہو جائیں گے تو پھر ان کی بتائی ہوئی باتوں اور ان کے نقل کردہ احادیث ان کی نقل کردہ سنتوں پر بھلا کون کیسے کوئی اعتماد کرے گا اسی لیے علامہ سیوسی رحمہ اللہ نے علامہ دینوری کے حوالے سے لکھا ہے کہ صحابہ کے رام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تنقید کا نشانہ بنانے والے کچھ لوگ زندی اور ان زندیدوں نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کے نبی کو برا بلا کہا جائے مگر انہوں نے کہا کہ اگر تم نے ایسا کیا مسلمانوں کے نبی کو برا بھلا کہا تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا مسلمانوں کے دلوں میں اپنے نبی کی عزت و حمیت بہت زیادہ ہے لہذا پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا کہو جب تم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ ان کو برا کہو گے ان کی برائیاں بیان کرو گے تو تمہارا کام ہو جائے گا کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جب کسی پڑوسی کو تکلیف دینا مقصود ہو تو اس کے کتے کو مارو انہی لوگوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ سارے صحابہ جہنمی ہیں انہی لوگوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی نبی ہیں جبریل علیہ سلاۃ و سلام سے وہی پہنچانے میں غلطی ہوئی ہے مستح میں یہ باتیں امام سیوتی نے ذکر کی ہیں اسی طرح مدینہ کے گورنر عبداللہ بن مستق فرماتے ہیں کہ خلیفہ مہدی نے مجھ سے پوچھا کہ جو لوگ صحابہ کرام رام ردوان اللہ علیہ مجمعین کی تنقید کرتے ہیں ان کو برا بھلا کہتے ہیں ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے تو میں نے کہا کہ یہ لوگ زندید ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقید کرنے کی تو ان میں ہمت نہیں تھی تو انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو برا بھلا کہنا شروع کیا تاکہ وہ کہہ سکیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برے لوگوں کے ساتھ رہتے تھے المرء اللہ دینی خلیلی ہی یو خا لے لو اگر نبی کے ساتھی وہ برے تھے تو نبی کا برا ہونا اپنے آپ ثابت ہو جائے گا یہ زندیقوں نے چال چلی کہ صحابہ کے رضوان اللہ علیہ بجمعین پر برا کہا جائے ان کو اور ان پر تبرہ کیا جائے سبو و کیا جائے ان کی برائیاں بیان کی جائیں بہرحال لوگوں نے اس بارے میں بڑی تگود کی لیکن اس کے مقابلے میں اللہ سبحانہ ہوا تھا کی طرف سے مقرر کردہ ایک جماعت جنہیں محدثین سین کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی ہمت و توفیق دی کہ انہوں نے کل ردول کا ایسا سور پھونکا کہ ان ظالموں کی تمام تر کوششیں کاوشیں ساری جد و جہد سب کی سب رائے گا چلی گئی اور ساری کوششیں ہیچ ثابت ہوئیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو وہ کچھ بھی نہ کہہ سکے لیکن صد افسوس کے آج بہت سے لوگوں نے جو اپنے آپ کو اہل السنہ میں سے سمجھتے ہیں انہوں نے اپنی تحقیق کا محور وہ صحابہ کے رام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی ذات بابرکات کو بنایا ہوا ہے اور صحابہ کرام کے مابین ہونے والے مشاجرات اور آپس کی آویدشیں یہ ان کی تحقیق کا محور ٹھہری ہیں اور اس جیون میں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں تو سب سے پہلے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ متبرک ہستیاں ہیں کہ اگر ان کے ناموں کے ساتھ شیخ المسلحین شیخ اسلام مجتہد امام ہیں جی اور قدبتین سناد القام لین پتہ نہیں کیا کیا القابط جو لوگ لگاتے ہیں اپنے بڑوں کے لیے یہ سارے بھی لگائے جاتے تو کافی نہ ہوتے لیکن آپ کو کسی صحابی کے نام کے ساتھ ایسا کوئی لقب نہیں ملے گا حتیہ کے حافظ محدثین کی ابتلاح ہے حافظ الحدیث کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ناموں کے ساتھ یہ بھی آپ کو نہیں ملے گا کیوں کہ جب صحابی کہہ دیا جب کسی انسان کو صحابی کہ دیا تو اس کے بعد تمام تر القابات وہ بے حیثیت ہو کے رہ جاتے ہیں چد آمد نو دہم پیشے ماف کہتے ہیں جب سو آ گیا تو نو دس اس کے اندر اپنے آپ ہی آ گئے جب صحابی کہہ دیا تو باقی سارے القابات اس کے اندر اپنے آپ ہی آ گئے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کی ذات ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر خرچ کر دے تو صحابہ کرام کے ایک مد یا آدھے مد تک بھی نہیں پہنچ سکتے ایک روایت کے اندر ہے انفا کا مسلا اوشودہ کل امام ابن حضرہ نے فخر باری میں اس کو نقل کیا کہ ہر روز سونا اوہد پہاڑ کے برابر سونا روزانہ خرچ کرے تو صحابہ کرام کی ایک مد یا آدھے مد تک نہیں پہنچ سکتے یہ ان کے لیے اللہ سبحانہ ہوا تعالی کے ہاں اجر ہے صحیح مسلم وغیرہ میں اس روایت کا پس منظر بھی ہے کہ سیدنا خالد بن ولید اور عبد الحمد ابن او اللہ تعالی عنہما ان کے مابین کچھ تھوڑی سی تلخی ہوئی کیسے ہیں نا گھر میں پڑے ہوئے برتن بھی بجتے رہتے ہیں صحابہ کلام تھے انسان تھے آپس میں تلخی ترشی ہو جایا کرتی تھی ان کے درمیان کچھ جھگڑا ہوا کچھ تلخی پیدا ہوئی تو خالد رضی اللہ عنہ کی زبان سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کچھ غیر مناسب الفاظ نکل گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرایا لاتی میرے صحابہ کو برانا کہو پلّا کم ان کا مثلا اوہ دن بن ماں بالا کا اب دیکھیے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ صحابی ہیں اور کمال کے کمانڈر ہیں ان کی جنگی صلاحیت و قابلیت پہ ڈبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صیف من صیوف سیف اللہ کہا انہیں لیکن یہ متأخر الاسلام ہیں بعد میں اسلام لانے والے اور عبدالحمان صحابی ہیں تو اب خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو منع کیا جا رہا ہے کہ عبد اب الرحمٰن ابن اوف کے بارے میں برے کرے بات نہ کہو حالانکہ وہ دونوں صحابی ہیں تو بعد میں آنے والوں کے لیے کیوں کر جائز ہو سکتا ہے کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں کوئی ایسی بات کہیں اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابن ابی عاصم نے کتاب سننا میں یہ بات نقل کی کہتے ہیں لاتو صبح اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلاں یعنی ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر من عمل عمرہو یاد رکھنا کہ تم میں سے کسی آدمی کا زندگی بھر زندگی بھر عمل کرنا صحابۂ کرام رضوانجن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گھڑی کھڑے ہونا ان دونوں کا موازنہ کیا جائے تو ان کا نبی کے ساتھ ایک لمحے کے لیے ایک گھڑی کے لیے کھڑے ہونا وہ افضل ہے اسی طرح سعید ابن زید ابن عمر ابن نفید فرمایا کرتے تھے رَجُلِ مِنْهُمْ مَعَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی ایک آدمی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہونا کہ جس میں اس کا چہرہ خاک آلود ہوا ہو یعنی جہاد کے راستے میں گرد و غبار لگی ہو غیر من عمرہ ولا عمرہ عمرہ نوش اگر تم میں سے کسی کو لوہ علیہ السلام جتنی عمر بھی دی جائے تو عمر بھر وہ عمل کرتا رہے تو بھی اس کی نسبت بہتر ہوگا اسی طرح بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جامع میں تم میں سے کوئی آدمی میرے صحابہ کے بارے میں مجھے کچھ شکایت نہ لگائے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں تمہاری طرف نکلوں تو میں سلیم اس ہوں یعنی میرے سینے میں کسی کے بارے میں کوئی بات نہ ہو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دعو اصحابی لا تصبو اصحابی میرے اصحاب کو چھوڑ دو انہیں برا بھلا نہ کہو اسی طرح سیدہ عیسی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت تبرانی میں ہے الموجم الاوسط لتبرانی میں فرماتی ہیں لا تصبو اصحابی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اصحاب کو برا بھلا نہ کہو لعن اللہ من صب اصحابی جس نے میرے اصحاب کو برا بڑا کہا اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ کی روایت سننے میں ہے فی اصحابی لوگوں میری وجہ سے میرے صحابہ کا خیال رکھو یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمائن کی نزت و تقریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کی جائے اسی طرح حیدرآباد کریں اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے بھی اہل ایمان کا تذکرہ کیا فرمایا و اللہ دینا جاؤ بن بادنا ولی اخوان اللہ دینا سبقونا بل ایمان کہ وہ لوگ جو ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں بھی بخش دے اور وہ لوگ جو ہم سے سبقت لے گئے ہیں ایمان لانے میں انہیں بھی بخش دیجیے ولاسج الفی قلو بینا غلٰ امانو اور جو لوگ اہل ایمان ہیں ان کے بارے میں ہمارے دلوں کے اندر کسی قسم کا کوئی بغض و نا پیدا نہ فرما تو اللہ سبحانہ اللہ تعالی نے گویا صحابہ کے رام رضوان اللہ علیہ وجمعین کے لیے استغفار کرنے کا حکم دیا ہے عبداللہ بن احمد بن حنبل ان کی کتاب ہے فضائل الصحابہ اسی طرح اصول اعتقاد اور امام آجوری کی شریعہ ان سب میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے کہتے ہیں لا تصبو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو برا نہ کہو فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَمَارَنَا بِالْإِسْتِغْفَارِ لَهُمْ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ سَيَقْتَلُونَ اللہ عز و نے ہمیں ان کے بارے میں استغفار کرنے کا حکم دیا ہے حالانکہ اللہ کو پتا تھا کہ یہ اصحاب آپس میں لڑیں گے صحابہ کرام کے مشاجرات ہوں گے آپس میں عویدش ہوگی لیکن اس کے بوجود ہمیں حکم دیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے استغفار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بارے میں فرمایا فقبول تجاوز تم ان کے نیک آدمیوں کی نیکیوں اور خوبیوں کا اعتراف کرو اور خطا کاروں کی لغزشوں کو معاف کر دو صحابہ کرام انسان ہیں ان سے غلطی ہو سکتی ہے تو تم نے ان کی غلطی اور لغزش کو معاف کر دینا ہے اسی طرح ابو دردار رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت مجموع میں اور صحیح بخاری وغیرہ کے اندر موجود ہے کہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کے ماں بین کچھ لڑائی جھگڑا ہوا رنجش پیدا ہوئی تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے معذرت کر لی لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے معافی طلب کی تو انہوں نے معاف نہیں کیا عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو معافی مانگنے کے باوجود معاف نہیں کیا اور انہوں نے بے نیازی دکھائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا فہل ان تم تارے پولی کیا فہل انتم تارے پولی صاحبی تم میرے ساتھی کو میری وجہ سے معاف نہیں کرتے یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی کہ ان سے افضل و بہتر ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل خلق اللہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح مطالب العالیہ میں سیدنا داد کی روایت موجود ہے رضی اللہ عنہ کہتے ہیں محلن الا صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں یاوا گوئی سے باز آجاؤ جاؤ فانا اسبنا ذنبا مع رسول الله صلی اللہ علیہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دمانے میں ہم سے ایک خطا ہو گئی غلطی ہو گئی تو اللہ وجل نے یہ ایت نازل کی لولا کتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظیم کہ اگر اللہ تعالی کی طرف سے کتاب سبقت نہ لے گئی ہوتی اللہ کا نوشتہ پہلے ہی نہ لکھا جا چکا ہوتا تو تمہارے اس کام کی وجہ سے تمہیں بہت بڑا عذاب ہوتا آپ کو معلوم ہے کہ یہ آیت بدر کے قیدیوں کے حوالے سے نادل ہوئی تھی کہ جب مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے اس فیصلے کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ناپسند کیا اور یہ آیت نالل کی لولا کتاب من اللہ سباقا لبسکم فیما اخذتم عذاب عظیم فرماتے ہیں وارجو ان تکون رحمت اللہ رحمت من اللہ تعالی سباقت لنا اور مجھے یقین ہے کہ اللہ عز و کی رحمت ہم سے سبقت لے جا چکی ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے صحابہ کرام رضوان اللہ علہ مجمین کی لفدشوں اور ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اسی اثر کے تحت لکھا ہے ہادا اثرادن صحیحن کہ یہ بسند صحیح روایت ہے پھر اسی طرح غذبۂ وسود کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاؤں کھڑ گئے میدان چھوڑ کے چلے گئے اور تولی یوم الزحف جنگ سے بھاگنا کتنا بڑا جرم ہے وہ پچھلے مکالے میں کچھ پوچھ رہے تھے کہ صحابہ بھاگ گئے تھے اللہ سکھح اللہ سبحانہ تھا اعلیٰ نے میں نے کہا تھا اگلے مکالے میں آ جائے گی بات اللہ سبحانہ نہ ہوا نے ان کے اس شیر کے بارے میں کہا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 اللہ تعالیٰ بڑا ادر گزر کرنے والا اور بردوار ہے اب اللہ سبحانہ ہوا سا نے معاف کر دیا لوگ کہتے ہیں فلاں صاحبی بھی بھاگ گیا ہے فلاں بھی بھاگ گیا ہے فلاں بھی بھاگ گئے نام لے لے کے کہتے ہیں زارے جنہیں اللہ تعالی نے معاف کر دیا ہے وہ جرم اللہ کے حق میں تھا تمہارے حق میں تو نہیں اللہ سبحانہ بحانا نے ان کی اس لغزش کو اس خطا کو معاف کر دیا ہے تو تم ان کو معاف کیوں نہیں کرتے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی کے خلاف مصر کے رہنے والے کچھ لوگ پیش پیش تھے صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ہے کہتے ہیں کہ مشریوں میں سے ایک آدمی عبداللہ اللہ ابن امر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ عہد کے دن بھاگ گئے تھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے معلوم ہے پھر وہ کہتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ غزبۂ بدر میں بھی وہ شامل نہیں تھے کہنے لگے ہاں معلوم ہے کہا آپ جانتے ہیں کہ وہ بہتر رضوان میں بھی نہیں تھے کہا کہ ہاں معلوم ہے کہتا ہے اتنی بڑی بڑی تین غلطیوں کے باوجود عثمان پھر خلیفہ بننے کے کی حل کیسے ہو گئے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے ان لگے ادھر آؤ میں تمہیں بتاؤں فرماتے ہیں کہ عہد کی لڑائی میں بھاگ جانا تو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا قصور معاف کر دیا اور بدر کی بات رہی تو سیدہ رسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ان کے نکاح میں تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں بدر سے روکا تھا اور کہا تھا کہ تمہیں وہ ملے گا جو اہل بدر کو ملے گا اور رہا بہت رضوان کا معاملہ تو بہت رضوان تو ہوئی ہی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے تھی ان کے قطر کی افواہ پر ہوئی تھی اور ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے ہوئی تھی اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے اہل مکہ کے ہاں زیادہ معزز کوئی اور آدمی ہوتا تو آپ اسے اہل مکہ کے پاس بھیجتے یعنی رضوان سے پیچھے رہنا بھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو کی فضیلت ہے اور غدہ بدر سے پیچھے رہنا بھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو کی فضیلت ہے عہد تو عہد کے سے بھاگنے والوں کو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے خود ہی معاف کر دیا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اپنے اولین صحابہ کرام کے بارے میں تنبیہ کرتے ہیں بلکہ قرآن مجید میں بھی اللہ سب تعلیٰ نے فرمایا ہے فتح مکہ سے پہلے جس نے جہاد و قتال کیا اور اللہ کے راستے میں قرض کیا وہ بعد والوں کے برابر نہیں سن جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کیا وہ درجے کے اعتبار سے زیادہ بڑے ہیں مین اللہ بعد والوں بَعْد سے بَعْدَ اللَّهُ اور سب کے ساتھ ہی اللہ نے اچھائی کا وعدہ کیا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ سبق الخصنا اولا کا تو انہی آیات کی وجہ سے حافظ ابن حضم رحمہ اللہ نے یہ اہل جنت ہیں اور اللہ سبحانہ نے ان کے بارے میں فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا اور کفر و فسق و اسیان کو تم سے نفرت دی اور یہی وہ لوگ ہیں جو راہ ہدایت پر ہیں تو صحابۂ کرام رضوان اللہ علیہ وین کی علوم شان اور علو منزلت کی باعث کا صحابۂ کرام کے باہم جھگڑوں ان کے آپس کے مشاجرات اور آویدشوں کے بارے میں موقف یہی ہے کہ اس کے بارے میں خاموشی اختیار کی جائے چپ رہا جائے چپ رہنا یہ سلف صالحین کا منہج ہے اور اللہ سبحانہ خانہ ہوا تعالی نے بھی ہمیں ان کے لیے استغفار کرنے کا حکم دیا ہے ان کے بہم آپس کے جو لڑائی جھگڑے ہیں انہیں بیان کرنے سے بھی گریز کرنا چاہیے کیونکہ ان جھگڑوں کو بیان کرنے سے بھی ان کے بارے میں دل کے اندر کسی طرح کی کوئی خلش پیدا ہو سکتی ہے تو اس کے بارے میں جس قدر خاموشی اختیار کی جائے اتنا ہی بہتر ہے خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز جن کے جنگ سپین میں شریک ہونے والوں کے بارے میں پوچھا گیا تو کہتے ہیں دل کا بی ان انتہر اللہ منہا یدی فلا اوحب ان اقبابا لسانیویہا یہ وہ خون ہیں کہ جن کے ہاتھوں جن کے ساتھ میرے ہاتھوں کو رنگین ہونے سے اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے تو میں اپنی زبان کو ان کے ساتھ کیوں رکھوں اسی طرح امام ابو بکر احمد ابن محمد ابن محمد الخلال نے ان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں کو دور رکھا ہے اس معاملے سے اس معاملے کا حصہ دار میں اپنی زبان کو کیوں بناؤں امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں دل کا دماغ ان اللہ عیدینا منہا فلم کہ اللہ عز و جل نے ان کے خون سے ہمارے ہاتھوں کو پاک رکھا ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے صحابہ کراب کا خون نہیں ہوا تو ہم اپنی زبانوں سے کیوں ان کا خون کریں اسی طرح ربی کو وہ نصیحت کرتے کہتے یا ربی لا فی اصحاب رسول ر صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے ربید یاد رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا بحث و تکرار نہ کرنا یاد رکھنا کہ کل تمہارے مد مقابل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے کہ اگر تو نے صحابہ کے بارے میں کوئی بات کہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے خلاف ان کا مقدمہ لڑیں گے اسی طرح مناقب شافٹی میں ہے امام شافٹی رحم اللہ کا کال کہتے ہیں ماں آرا اناسا اَنَّ ابتلو بشت بن اسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا خیال ہے کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے کو برا بھلا کہنے کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا کیے گئے ہیں تو ان کی یہ آزمائش ان کے نامۂ اعمال میں یعنی صحابہ کے رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نامۂ اعمال میں اضافے کا ہی باعث بنے گی یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ رحیم اجمعین کو لوگ جتنا برا بھلا کہیں گے لوگوں کے برا بھلا کہنے کی وجہ سے صحابہ کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور اللہ سبحانہ و نے ان کے ہوا تعالیٰ نے دروازے کھولے ہوئے ہیں اسی طرح امام احمد ابن رحمہ اللہ تعالی سے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ماں خسن رحیم اللہ, اللہ اجمائین میں ان کے بارے میں اچھی بات کے سوا اور کچھ نہیں کہتا اللہ تعالیٰ ان سب پر رحم کرے اسی طرح ابن جوزی نے ابو بکر المربوزی سے نقل کیا ہے کہ امام احمد نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ واجمعین کا ذکر کیا تو فرماتے ہیں رحمہم اللہ اجمعین ومعابیہ وعمر ابن العاص وابو موسیٰ والمغیرہ کلہم وصفہم اللہ فی کتابہی فقالا سیماہم کی وجوہہم من اثر السجود سیماہم کی من اثر السجود اللہ اضاجل ان سب پر رحم فرمائے معاویہ پر پر ابربن عاص ابو موسا مغیرہ بن شوبہ ان تمام صحابہ کرام پر رضوان اللہ علیہ مجمعین پر اللہ تعالی کی رحمت ہو اللہ نے اپنی کتاب میں ان کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ سجدوں کے آثار ان کے چہروں پر نمایاں ہیں اسی طرح امام احمد سے پوچھا گیا کہ معاویہ افضل ہیں یا علی رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں تو فرمایا معاویہ, معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبد العزیز عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ افضل ہیں تو معا... امام احمد ابن رحمہ اللہ فرمانے لگے معاویہ تو افضلو معاویہ رضی اللہ عنہ زیادہ فضیلت والے ہیں لسنا نقیص بی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے برابر کسی کو شمار نہیں کرتے ان پر کسی کو قیاس نہیں کرتے اسی طرح فرماتے ہیں کہ جب تم دیکھو کہ کوئی صحابہ کرام کی تنقید کر رہا ہے ان کے بارے میں کوئی برے الفاظ کہہ رہا ہے تو اس کے اسلام کے بارے میں شک کرو کہ یہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں تو بہرحال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کے بارے میں آئما اہل السنہ جمع کی اقوال عقائد کی کتب میں بے شمار بھرے پڑے اور سب کے سب اپنی اپنی عقیدے کی کتابوں میں ان کے بارے میں ذکر خیر کرتے ہیں خیر کے ساتھ ان کا تذکرہ کرنے کا عقیدہ رکھتے ہیں یہی عقیدہ اہل اسلام کو سکھاتے ہیں اور جو لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وجما کے بارے میں برے الفاظ کہتا ہے نازیبا کلمات کہتا ہے اس کو مبت بدعتی بلکہ اس کے اسلام کے بارے میں بھی کیا جاتا ہے کے تمام تر آئمہ کا یہی عقیدہ یہی منحج اور یہی طریقہ اکار ہے اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ تعالی انہوں نے اپنا عقیدہ بیان کرنے سے پہلے کہا کہ میں نے ایک ہزار سے زائد شیوگ سے ملاقات کی ہے اور ایک بار نہیں کئی بار میں نے اسے سے ملاقات کی تمام بلاد اسلامیہ حجاز مکہ مدینہ کوفہ، بصرہ، واسط بغداد شام مصر الجزیرہ ان میں چالیس سال سے زیادہ عرصہ یقے بعد دیگرے سب سے ملتا رہا ہوں وہ سب کے سب اس عقیدے پر متفق تھے کہ دین قول اور عمل کا نام ہے قرآن اللہ کا کلام ہے مخلوق نہیں ہے اور انہی اعتقادی مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے وَمَا رَأَيْتُ فِيهِمْ آحَدًا يَتَنَاوَلُوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے شیوک میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آپ کے صحابہ اکرام میں سے کسی کے بارے میں کوئی ایک لفظ بھی کہتا ہو امام بخاری کے مشایخ ایک ہزار اسی تھے ایک ہزار اسی شج فرماتے ہیں کہ سب کے سب اس بات پر متفق تھے کوئی ایک بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تنقید نہیں کرتا تھا عالت عائشہ تو امیر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ان کو حکم دیا گیا کہ وہ صحابہ کرام کے لیے استغفار کرے امام علی ابن مدینی امام بخاری کے مشہور استاذ ہیں شرح اصول اعتقاد میں ان کا یہ قول موجود ہے کہ جو بھی صحابہ کرام کی تنقید کرتا ہے یا صحابہ میں سے کسی ایک کی تنقید کرتا ہے جو ان کے کسی عمل کی وجہ سے ان سے بغت رکھتا ہے یا ان کی برائی بیان کرتا ہے تو وہ بدعتی ہے اور بدعت سے وہ تب ہی بچے گا جب وہ سب کے حق میں رحمت کی دعا کرے اور اپنے دل کو ان کے بارے میں سلامت رکھے ایک دو نہیں چار پانچ نہیں بیسوں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں سلف صالحین کے اقوال اس بارے میں موجود ہیں جن اقوال سے ان کا منہج واضح ہو جاتا ہے کہ صحابہ کے رضوان اللہ علیہ وجمعین کے جو باہم مشاجرات ہیں ان کی آپس کی آویدشیں اور لڑائیاں جھگڑے ہیں وہ سب کے سب اپنی جگہ پر درست لیکن ہمیں جو حکم دیا گیا ہے ہم نے اس کی پیروی کرنی ہے اور ہمیں حکم ہے ان کے لیے استغفار کرنے کا ان کے لیے بخشش مانگنے کا ان کی عزت و تقریم کرنے کا ان کا ذکر خیر کرنے کا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر آپ کے اصحاب رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عزت و تقریب اور ان کے بارے میں اپنی زبانوں کو بند رکھنے کا یہی صلف کا منہج ہے اور سلف نے کبھی بھی صحابہ کے رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تنقید نہیں کی اور نہ ہی کسی تنقید کرنے والے کو چھوڑا اور مار دیا ہے تو یہ صحابہ کے رضوان اللہ علیہ مجمعین کا منہج اور طریقہ کار ہے مشاجرات صحابہ کے بارے میں تو یہ تو انتہا رکھا گیا ہے